من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما عبد الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا صدق الله لزيب فلاں اللہ کا باقی نفس ہو <سؤال> سکتا ہے اے نبی آپ <سؤال> اپنے آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشان ہو ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں ہم <سؤال> نے جو کچھ زمین کے اوپر بنایا ہے <سؤال> یہ زینت ہے زمین کی اور کیوں بنایا ہے <سؤال> تاکہ ہم <سؤال> زمین کے اوپر مکینوں کو آزمائیں <سؤال> کہ ان میں سے سا... اچھا عمل کے لحاظ سے کون ہے وا ل ما علیہ سعیدہ اور بلا شبہ ہم پھر زمین کو صاف ستھرا جو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا ایک صاف ستھرا میدان بنانے والے ہیں کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں جیسے یہ نے بھی کی مشرقی نے مکہ نے کی یہ سب جھوٹ ہے مشرقی مکہ اولاد کی او نسبت بھی کرتے تھے لیکن ساتھ بے ادبی کا پہلو بھی تھا اللہ کی بیٹیاں ہیں اور خود اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے تھے یعنی اولاد کی نسبت تو گناہ ہی ہے لیکن اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے تو اولاد کے نسبت جب اللہ کی اللہ کتنی بری تقسیم کرتے ہیں فرمایا یہ سب بولتے ہیں عیسائی جو, جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یہ سالس ولاسا یا مشرقی بکا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں یہ سارے سارے جھوٹ کہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دلی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب تبلیغ کے لحاظ سے مکہ تھے جو بات کو نہیں مانتے ہیں اور بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں میری بات کیوں کیوں نہیں نہیں مانتے انہیں ہم سمجھ میں آ رہا اس پریشانی کے اوپر یہ کریمہ نازل ہوئی کہ نبی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بات نہ ماننے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو پریشان بندہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کام اس کے ذمہ ہو اور وہ نہ کر پائے تو پھر اسے پریشان ہونا چاہیے آپ کے ذمہ کام ہے تبلیغ کرنا توحید و رسالت آخرت کی دعوت دینا ایمان اور عقیدے کی دعوت کام ہے وہ آپ کا کر رہے ہیں رہی یہ بات کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ کی بات نہیں مانتے آپ اس پر پریشان ہوتے ہیں تو آپ ایسی بات کے اوپر پریشان ہوتے ہیں جو آپ کے ذمہ نہیں نہ آنے کی وجہ سے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے ایسا نہ کریں ہم نے زمین کے اوپر کو کچھ بھی بنایا ہے زینت اللہ زمین کی زینت ہے ماں کلم عموم کے لیے ہے یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے کا انسان ہے کا جن ہے کا اور پہاڑ ندی نالے سبزہ خوبصورتی جو بھی ہے یہ ساری زینت اللہ یہ زمین کی زینت ہے اور آزموش اور مکلب مخلوق کے لیے کہ اسی زیب و زینت میں وہ مدہوش ہو جاتا ہے یہ زینت سے کوئی زینت مقصد احسن عملہ ہم نے زمین کے اوپر جو, جو کچھ بنایا زمین کی زیب و زینت ہے عارضی زیب و زینت ہے عملہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں سے اچھے عمل والا کون ہے سے سوال کرتے ہیں کہ احسن عملہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا احسن و عملہ وہ ہے کہ احسن جن کی سمجھ بہت اچھی ہے محارم سے جو ممنوع چیزیں ہیں جن کو دیکھنا جن کو کھانا جدھر چلنا جو حرام چیزیں ہیں ان سے جو بچتے ہیں وہ احسن و عملہ جن کی عقل سلیم ہے حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور محارم اللہ جن کو دیکھنا کھانا وغیرہ برتنا استعمال کرنا منع کیا شریعت نے ان سے بچتے ہیں یہ احسن و عملہ تیسری چیز فیتا تعالیٰ اللہ تعالی کی بندگی میں وہ جلد بازی کرتے ہیں مینوں متصد اور منہ سابق الخیرات ظلم و ستم کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار دی ہے تو کسی پر کیا ظلم کیا ہے کسی نے بدعقیدہ ہے کوئی یا کسی کا حق کھایا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ کسی پر نہیں کیا ہے فم علم ظالم ال نفسی کی اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کسی کا قتل نہیں کیا ایسے لوگ ہیں کہ جو درمیانہ روی ہے درمیانہ روی کا مطلب یہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں کہیں گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں ملے تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لوگ بندے اللہ کے ولی ہیں تو یہاں پر بھی فرمایا کون ہے محارم جن کی عقل سلیم ہے حق کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی حد بندیوں کا خیال رکھتے ہیں اس میں بند نظری بھی ہو گئی کھانے پینے کے لحاظ سے ہو گیا لباس با... اب لباس کے لحاظ سے مات ہے لباس منع کر دیا پینے کے لحاظ سے نشے والی چیزوں سے نظر کے لحاظ سے کون سی چیز کو دیکھنا ہے کون سی چیز اسی طرح سننے کے لحاظ سے بولنے کے لحاظ سے عبت کرنا گالی دینا یہ سب چیزیں یہی مخارم اللہ ہوتے ہیں جلدی کرتے احسن عملہ عملہ ہیں کوشش کرتے ہیں مسابقت کرتے ہیں جس کا میں نے سورہ فاطر کا مدد اور توفیق سے نیکیوں میں مسابقت کرتے ہیں بڑی کام آنے والی چیز ہے دوستوں اور یہ جیسے جیسے عمر جلتی جائے گی پھر انسان کو اپنی نیکیوں کا اندازہ ہوتا جاتا ہے اور پھر اندازہ ہوگا کہ اب تو آگے وہ عالم شروع ہونے والا ہے جو نہ ختم ہونے والا عالم ہے ایک ایسی زندگی آ رہی ہے جو نہ ختم ہونے والی اور اس زندگی کا سارا سرمایہ ایمان اور عمل جو ہم پر گزر رہ یہ وقت بہت قیمتی ہے اس میں بہت کچھ ذخیرہ جمع کیا جا سکتا ہے جو کل کام آنے والا ہے اور آخرت یہ اصل آخرت ہے دنیا عارضی ہے جنہوں نے دلی کو اثر کرتا ہے اگر اصل سمجھے تو روتے نا صدیاں حکومت کی فرآن میں رہتا کی حکومت کی رہتا نہ جنہوں نے دنیا کو اصل سمجھا ہے وہ دنیا میں روک نہیں سکے تو معلوم یہ ہوا کہ جو دعوی شریعت کا ہے تو دنیا اصل نہیں دنیا آرزی ہے امتحان کا ہے اب دنیا مزر آخرا آخرت اصل ہے جو اسلام کا دعویٰ ہے اسلام کا دعویٰ سچا ہے ضائع احوال کے لحاظ سے اپنے دلائل کے لحاظ سے جنہوں نے دنیا کو اصل سمجھا وہ روک نہیں سکے شداد بھی اپنی جنت میں داخل نہیں اس سے پہلے اس کی روح قبض ہو گئی تو اپنے بس میں تو اس کا نہیں تھا تو یہ دنیا عارضی ہے دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں عمر کا ایک حصہ جب آپ کو مراحل میں آتا ہے بڑے اللہ والے لوگ بڑے اونچے نوچے لوگ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو مسلسل رہے ہیں. رہے میں بھی ہیں یہ بڑے بڑے اللہ والے کرتے جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ رہتے کیوں ہیں کہا رہتا اس لیے ہے کہ آگے کا نظام مشکل ہے سرمایہ کم ہے کنٹی کم ہے تو وہاں کام آئے گی آگے کا نظام مشکل ہے وہ لوگ کہہ لو رہے रहे हैं کی زندگیوں میں خلاف اولا کام بھی نہیں ہوا ہمت بڑے بڑے ہو ہم میں دل لگا دیتا ہے کون ہماری معرفت میں دل لگاتا ہے کون اللہ کو پہچاننے میں دل لگاتا ہے نبی کی محبت میں آتا ہے دیکھو دنیا دوستو ایک ظاہر نظر کے ساتھ ہے ہے جو جس کی نظر آتی ہے ایک اللہ کی شریعت ہے اللہ کے احکام ہیں اللہ کی ہدایات ہیں جس میں اللہ اور اللہ کا حبیب ہے اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت بھی ایک دنیا ہے اس, اس اللہ اللہ کی کی نسیب میں ہوتی اس تک اس بردان ہوتا ہے جب اس سے منزل میں آتا ہے, کہ شریعت کیا ہے اسلام کیا ہے نبی کی محبت کیا ہے یہ اللہ کا نظام کیا ہے کہ ایک سخس عبادت میں مصروف رہتا ہے رہتا ہے رہتا ہے اور ایک وہ ہے جو تھوڑے سے مہینے کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے اس نے زیادہ لوکی کر لی ہے جو سارا نفلوں میں مصروف تھا اس نے دیکھی اتنی نہیں کی سارا نظام ہے جو دعوت اللہ دے رہا ہے دنوں ہر چیز دنیا کا ہر پودا ہر کھیت ہر کہ ہر مالا، ستارے، کی ہر چیز رب العالمین کا پتہ دے رہی ہے۔ لیکن سمجھنے والا کوئی کوئی ہے تاریخی ہوتی ہے توازن ہوگا لوگ کو کوئی کیسے گا دوسرے کوئی بدن ہوں گے تو تب لوگ کا اندازہ ہوگا اسی طریقے سے دوستہاناہ دو سے گزر رہا ہے. اب ادھر, جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے جب اللہ کے رسول کی رحم میں آئے ابتدا میں آئے اللہ کی رسول کے आएगा آئے گا تو اصل اس نے اپنی دنیا زرزا ہمیں دنیا کو سبت دی ہے بہت خوبصورت ہے آپ کا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے دنیا بھی خوبصورت ہے دنیا, بھی خوبصورت ہے دنیا, بھی خوبصورت ہے دنیا اور بھی لیکن اپنی خوبصورت جگہ کو ذرا ہے اور ہم نے اپنی جگہوں کی قدر ہی نہیں کی ہے جیسے جیسے کچھ ہے ویسے ٹھیک ہے نا وہ اس لیے زیادہ خوبصورت بن گئے ہیں تو انہوں نے اپنی خوبصورت جگہوں کو ندی نالوں کو پہاڑوں کو کوئی سٹنگ سیر گاہیں بنائی اس لیے دنیا ادھر جاتی ہے پاکستان کی سرزمین نعمت تو ہے بس یہاں بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں بال کیا کہتا ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغباں کچھ باغباں جو برقعار حکمران کو اپنے مخلص حکمران نہیں دیا جو اس ملک کو से اعتبار سے نسمارتا اور مقصد تکلیف پاکستان کو بھی وہ سمجھتا کہ کس لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا بس اپنے امال کی طرف کو رجوع کرنا چاہیے یہ ایک چٹکل میدان بنا دیا جائے گا سارا ختم ہو جائے گا اچھے عمل انسان کے کام آئیں گے اب کون اس میں دل دیتا ہے کون اللہ کو لیتا ہے اس امتحان میں جب کامیاب ہوگا اور عم کری وہ میدان سجنے والا ہے وہ سبنے کیا والا ہے وہ عمل صاف بیدان بنا کر لوگوں کو من ثم سوپ سب ختم ہو جائے گا گے بتائیے کوئی مشکل نہیں ہے کھڑا ہونا بھی آجائے بھی آجائے روشنی ہوگی چلیے ختم ہو چکے نامے لے کے آ رہی ہے امال نامے دیگر جو انسان نے جہاں عبادت کی ہے کوئی اس کے گواہ ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا جس نے ایمان بنایا اس دنیا میں اور ہمارے صاحب آئے گماہ سے پیدا کر لی اس نے اپنی دنیا نہیں بنا لی اس نے اپنی آخرت بھی بنا لی اب ایسے نیک لوگوں کا قصہ اساب کا ان شاء اللہ پیر شروع ہوگا اللہ لسم نہ